السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا <coughs> <coughs> <quise> <Skate> <Skype, Skype, maybe. coughs> کیا حال ہے سب کا خیریت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مَوْعِظَةٌ ثُمَّ آمِينَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُقُوقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ بِطَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بِمَا شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ آپ نے سن تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ عقص و قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹنے والے الجوار چھپ جانے والے ستاروں کی لیلیز اعس اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے ان لقول رسول ان کریم البتہ یقیناً یہ قرآن ایک معزز طاقت ور فرشتے کا لایا ہوا ہے زی قوت طاقتور عند زل عارش مکین جو مالک عرش کے نزید صاحب مرتبہ ہے جی آج آج میرا نیٹ ذرا ٹھیک چل رہا ہے اس لیے مائک اسکائپ میں بھی میرے پاس ہوگا انشاءاللہ نیٹ میں نے چینج کر دیا ہے الحمد للہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ جی آج ہم پڑھیں گے مطاع امین جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ بڑی طاقت والے ہیں قوت آئندہ العرش مکین اور عرش کے, مالک العرش عرش کے مالک یعنی اللہ کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے مکین کا مانا مرتبے والا مپائن مپائن کا مانا ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے اس کی پرمبرداری کی جاتی ہے تم کمانا ہوتا ہے اس جگہ یا وہاں پر وہاں پر امین امانت دار تو زی قوت عند ذیل عارش مکین جبرائیل علیہ السلام قوت والے ہیں آرش کے مالک کے نزدیک مرتبے والے ہیں اور وہاں پر وہاں پر مطاعن آمین وہاں پر اس کے بات مانی جاتی ہے سما امین اور وہ امانت دار ہے اس جگہ پر امانت دار ہے یعنی جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کی بات وہاں مانی جاتی ہے کیونکہ وہ سردار ہے دوسرے فرشتے اور ملا اعلی کی جماعت اس کے ماتحت ہے وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے وما صاحب حکم بے اور نہیں صاحبکم حکم آپ کا ساتھی بیمہ مجنون دیوانہ صاحب صاحبکم اور تمہارے پیغمبر صاحبکم سے مراد پیغمبر علیہ السلام تمہارے ساتھی جو ہے یعنی اس سے مراد پیغمبر ہے بیمہ مجنون نا باللہ کوئی دی دیوانے نہیں ہے وما صاحب حکم مجنون اور تمہارے پیغمبر دیوانے نہیں نعوذ باللہ یہ مشرقین اور کپار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے ان کے مجنون آپ دیوانے ہیں تو اللہ نے اس بات کی ترتیب فرمائی ہے کہ یہ کہنا کہ یہ دیوانہ ہے محض تہمت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو اعلیٰ درجے کے استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی ہے ایسی صلاحیت جو ساری کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی وَلَقَدْ رَأَاهُ الْأُفُقِ الْمُبِينَ <تصفيق> یہ قرآن حکیم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا تو پھر اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلاۃ السلام کے بارے میں ذکر فرما فرما رہے ولاقر اور البتہ لام کا معنی البتہ قد دیکھا ہے دیکھا ہے اس کو افقی کنارے پر افق کنارے بیچ کنارے المبین ظاہر واضح یعنی نبی علیہ السلاۃ وسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو کھلے کنارے پر دیکھا ہے ترجمہ بنے گا رأاه اور انہوں نے کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو صاف متلع پر دیکھا ہے صاف متلع صاف کنارے پر صاف کنارے پر دیکھا ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ابتدائی نبوت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے اور آسما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو خوف طاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھ پر کمبل ڈال دو پھر آپ نے سارا واقعہ بیان کیا اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس کا ذکر صورت النجم میں ہے والر نزلہ تن یہ مع کے موقع پر اِن منتحى کے قریب اِن جنت الماؤ جہاں جنت کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر تو دوسری مرتبہ مہاراج کے موقع پر دیکھا جس کا ذکر صورت النجم میں ہے جی وما ہوا علی الغیب بیانی وما ہوا اور نہیں ہوا وہ ع غیبی غیب پر بزنین بخیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غیب کی خبریں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر کرنے میں بخل نہیں فرماتے یہ مطلب ہے اس آیت کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غیب کی خبریں نازل ہوتی ہیں آپ اس کو ظاہر کرنے میں وہ غیب پر بخیل نہیں ہے ان آیات کا مقصد کیا ہے اللہ یہ فرمارے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاہن نجومی کی طرح نہیں جو جنات سے خبر معلوم کر کے اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور پھر فیس لے کر دوسروں کو حال بتاتے ہیں خود بھی راستے سے بٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں تو جبرائیل علیہ صلاۃ والسلام کے ذریعے جو قوت طاقت والا ہے عرش کے مالک کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے اور وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے تو یہ جو غیب کی خبریں ہیں جو جبراہیل علیہ اللاۃ والسلام کے ذریعے اترتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ظاہر فرماتے ہیں بخل نہیں فرماتے اور نہ اس میں کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں وہ بے قولی شیخیم اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں وما ہوا اور نہیں وہ یعنی قرآن بے قول شیطان قول کا معنی کلام شیطان رجی مردود شیطان مردود کا کلام نہیں اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے کہ آپ جنات سے سلا... کلام سیکھتے ہیں اور آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے یا جیسے عیسائی الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام کسی راہب سے سیکھا ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ نہ راہب کا کلام ہے نہ جنات کا کلام ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ شیطان کا کلام نہیں شیطان مردود کا کلام نہیں فَأَيْنَ جب یہ قرآن حکیم کی مکمل حقیقت آپ کے سامنے آ تو فَأَيْنَ کہا پس کہا جاتے ہو پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو ذکر ذکر انت منع نہیں ہوا وہکر نصیحت یہ تو دنیا یہ ان ہوا یہ نہیں یہ قرآن نہیں اللہ مگر ذکر للعالمین تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یہ ترجمہ بنے گا یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یاد دہانی ہے نعمت ہے اللہ ہے اس کی تعریف بھی معلوم ہے اور خود قرآن پاک کی حقیقت سے بھی تم آگاہ ہو گئے یہاں پر اشارتا اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ حقیقی ترقی قرآن پاک ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اس کے بغیر کائنات کے کسی حصے میں ترقی کا کوئی امکان نہیں سائنس ٹیکنالوجی صنعت و حرفت میں موجودہ مادی ترقی کے باوجود نسل انسانی جب تک قرآن پاک کو نہیں اپنائے گی تو حقیقی انسانیت سے یہ انسان محروم رہیں گے اگرچہ سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ بھی ہو لیکن قرآن حکیم کو نہیں قرآن حکیم کو نہیں مانیں گے تو پھر حقیقی انسان بھی نہیں بنیں گے لمن شاء منكم ان لمن شاء اس کے لیے لمن اس کے لیے شاہ جو چاہتا ہے من تم میں سے کہ وہ سیدھا ہو جائے ہوا الا ذکر یہ قرآن حکیم دونوں جہاں تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے لمن شاہ کم عیستیم اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہتا ہے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہتا ہے بمن شاء منكم جو راہ راست پر آنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے وما رب الْعَالَمِينَ جہاں تک یہ بات معلوم ہوگی کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے قرآن حکیم سے تعلق کا ہونا ضروری ہے سیدھا راستہ اسی کو ملے گا جو سیدھا راستہ چاہے گا لمن شاہ امین جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا اس کو نہیں ملے گا وہ مات اون وما تشاون شاہ اللہ رب المین اور نہیں وما اور نہیں تشاعن تم چاہتے اللہ مگر ائشہ اللہ جو اللہ چاہے رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے سارے جہانوں کا پروردگار ہے اب یہ ترجمہ بنے گا اللہ رب العالمین اور تم اللہ رب العالمین کے بغیر چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے اور تم اللہ رب العالمین کے بغیر چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا جو, جو تم چاہتے ہو وہ کچھ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ گئی اس میں کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ جو آیت ہے نا لیمن شمین یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم کو تو اختیار دے دیا گیا اگر ہم چاہیں تو ایمان لے آئے چاہے تو ایمان نہ لے آئیں امن شاہ امین کو میستیم ہمیں تو اختیار دے دیا گیا اس پر یہ آخری آیت نازل ہوئے معت شاہ اون اللہ ال شاہ اللہ رب العالمین لیمن کا مطلب لیمن اس شخص کے لیے اس شخص کے لیے صورت الانفطار ہے اس میں بھی وہی مضمون ہے جو مضمون سورت التکویر میں بیان ہوا لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں صورتوں میں وہ فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ٹھیک ہے جی دونوں میں قیامت کا ذکر آ رہا ہے لیکن دونوں صورتوں میں کچھ فرق ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ